الحمد لله الشريك. كتب الآثار ونسق الآجال. والقلوب من ظهر مصرية. وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسريما كثيرا كثيرا أما قد فأغرب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل سبيلي ستغرب الله على بصيرة أنا ومن وسبحان الله بما أنا من المشركين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة نویو سوبل دوستو اپنی اپنی سے یہ نہیں جان کہ میرا کون ہے اور, وہ کیا کیا کیا؟ اور یہ چلتے چلتے زندگی ایک دم قبر میں کیوں جا کے ختم ہو جاتے کیا چیز اور کیا چیز ہے میڈیکل سائنس میں اس کے دو سو جواب ہیں اور ایک بھی ٹھیک ہے نہیں سارے غلط کیونکہ لکھنے والے اللہ کو نہیں پہچانتے کہ بنانے والا کون ہے جب بنانے والے کا نہیں پتا تو مارنے والے کا کیا پتا ہوگا غلط اللہ نے بتا دیا کچھ ہی تھا لیکن انسانوں میں اکثارا میرے بندے میرا بہت بڑا قلعہ بہت بڑا ہے بہت نا شکرا بہت ناشکرہ. ہر درجے کا نا شکر ہے نہیں تو پہلا کہاں سے بنے یاد ہے نہیں تو مجھ سے سنو میں ناپاک پانی سے بنے میں ناپاک پانی سے. کیسے بنے ہدفا ہو بنانا بنانے والا تینوں میں بناتا ہوں کوئی ایپ تو دکھاؤ آنکھ بڑی چھوٹی وہ خود کر دیتا ہے تاکہ نعمت کا شکر پیدا ہو ہاتھ کے بغیر آنکھ کے بغیر اس کا اپنا نظام ہے کیا ہے دو آنکھیں دیکھو کوئی بڑی چھوٹی نسلیں دیکھو بڑے چھوٹے اوپر نیچے ہانڈ دیکھو کوئی بڑے چھوٹے ہاتھ دونوں دیکھو کوئی بڑے چھوٹے ٹانگے دیکھو کوئی بڑی چھوٹی تین اندھیروں میں بناتا ہوں خراب سر ہو ایک ایسا خوبصورت طریقے سے بناتا ہوں کہ تمہیں کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں تم میں سبھی لگت تمہارا آنے کا راستہ آسان کرتا ہوں سن ماں امار ہو پھر میں تمہیں مارتا ہوں وہ دو جواب غلط ہے یہ جواب ہے سن ماں امار ہو میں تمہیں مارتا ہوں کہ تمہیں مٹی میں ملتا شاہ جب میں چاہوں میں گا تو نبیوں نے یہ بتایا کہ بنانے والا اللہ ہے تو نبیوں نے بتایا کہ یہاں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے وما خلقت <تصفيق> نبیوں نے بتایا کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے دنیا اللہ فسا اور, اور جو آخرت ہے وہ ہے دار الفرار اور دار الحان پھر نبیوں نے یہ بتایا کہ موت آدمی کو ختم نہیں کرتی بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کر دیتی ہے اور زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے ایک قبر کو مٹی کا کھٹانا کمجھو تم میں نے اور تم میں کہ یہ یا جنت کا باغ ہے یا یہ جہنم کا کڑھا ہے جہنم سے کیسے بچیں اس کے لیے نبیوں نے ایک ہمیں نظام سمجھایا جنت میں کیسے پہنچیں اس کے لیے نبیوں نے ایک راستہ میں کیسے خوشحال زندگی گزاریں یہ بھی ہمیں انبیاء نے بتایا سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی ترتیب کو بدلا پہلے ترتیب تھی لکل قوم نہ ہر قوم کا نبی امت رسول ہر امت کا رسول جب آپ تو فرمایا کا کہ اپنے خلاب کوئی نہیں کل کون وہ جن یست و نفر من الجن جتنے آپ آئے ہونا اس سے کئی گنا زیادہ وہ آئے گا تو ان کے لیے بھی نبوت اللہ کے محبوب سوبھاؤ کی ہے آپ کی بدلا کے اب مکہ سے لے کر مشرق میں آخری کنارہ ہے ہوائی مغرب میں آخری کنارہ ہے نارتھ کورس شمال میں آخری کنارہ ہے ساؤت کورس جنوب میں آخری کنارہ ہے ان بر اعظم میں جتنے بھی آنے والے ہیں ان سب کے لیے ایک ہی رسول ہے اور وہ ہے محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم. because I'm not going to be able اور کی طرف بڑھا رہے ہیں. اس ہم اللہ کی تعریف کریں گے ہم اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے اللہ کے نبی کی ہر ادا کو لوگوں کے سامنے لائیں گے یہی ہماری دعوت ہے یہی ہمارا کام ہے ہم جنت کی تعریف کریں گے جنت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور جو اماد وہاں تک پہنچاتے ہیں ان آماد کے فضائل بیان کریں گے حبیب اس لیے یہ فا کا مطلب میں ایک حدیث سے سمجھاؤں عربی میں آرام کے دن ختم ہو میرا میرے سرد نے مجھے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں ملن. فلقا لنا ابن حبيث بالغور جالا قد شير اسم ليه ذنمه ذنمه نيه يا ابنه باسوره احبكم الرفاس ايضا ذنمه براقام باسوره قم الليل إلا خليلا فقطه عزيز قط منه خليلا اوزد علي وردت القرآن ترطيلا إن ناشية الليل هي أشب وقعا وأطرم قيلة إن لك في النهار صبحا طويلة جن میں آپ کا کام بہت زیادہ ہے تو آپ رات کو میرے پاس آیا کریں کہ, کہ میں मैं और ہوں میں اور آپ ہوں یہ وقت ضرور जरूर ضرور نکالو دعل دینے لگا رہا کہ جی. نفل نہیں پڑے گی کمائی عمل میں لگ رہا ہے کہ جی. نقل نہیں پڑے گا پڑھنے پڑھانے میں تھمکے نفل نہیں پڑے گا دعا نہیں مانگی گئی نہیں میرے پاس آنا ضروری ہے اگر پانی ہو تو اس کو اگر یوں میں کر لوں تو ایک خطرہ واقعی نہیں بچے گا اس کو عربی میں کہتے ہیں فراہ کہ کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا تو آپ فرما رہے ہیں کہ جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں اور دل فارغ ہو تو پھر میرے پاس آئے تو اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جو الگ ہے فارغ دل کو فارغ کر کے میرے پاس آئیں آپ کے دل میں اللہ کے سوا تو کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کیا فرما رہے ہیں دل میں انسانیت کام اور پورن بے پڑا ایک آئے سبھی اتنا نہ پڑا کہ آگے خود ہی ختم نہ ہو جائے آپ کے اندر رنگ تھا جو میرا اجازے نبی کے اندر کام ہمیں آپ میرے تو انسانیت کا بس میں اور آپ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گیا کوئی دوسرا نہیں ہوتا میری ہونی چاہیے رات بنے آپ انسانیت کے لیے جب آپ کو انسانیت کے لیے ہے پڑھنے کے لیے ہے جب میں اور آپ تو بس اور کوئی پڑا نو اور میں میں اور تو لمبا کون ہے سبھی اور دعوت کے کام کو تیرنے سے تشریح دی ہے میرے اللہ نے بڑا خوبصورت مطلب بیان فرمایا ہے لمبا تیرنا ہے کہنا تو یہ تھا کہ آپ مشہور رہتے ہیں دعوت کے کام میں تو اس کو تیرنے سے تشویش جب کہ مکے میں ایک کا پانی نہیں تو تیریں گے کام تو تیرنے سے کم تشویش یہ ہے کہ چلنے والا رک سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے بیٹھا ہو رہا کھڑا ہو سکتا ہے گاڑی میں جا رہا ہو روک سکتا ہے گاڑی کو جا رہا ہو تو روک سکتا ہے پانی میں ادھر کے تیرنا شروع کرتا ہے اب اس کے روکنے کا اختیار ختم ہو گیا اسے تیرنا ہی ہے جب تک دوسرا کنارا نہ آ جائے وہ یہ نہیں کہ بیٹھا ہے. میں تھوڑا رک جاؤں ان پھر مچھلی سے وہ نہیں سکتا اسے تیرنا ہی ہے کیا خوبصورت اللہ تعریف لائے ہے دعوت کے کام کو تبلیغ کے کام کو عورت اللہ کا پیغام پہنچانے کی محنت کو میں نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ یہ عمل مسلسل ہے یہ عمر مسلسل ہے اور کب تک ہے تب تک ایک حادثہ یہ کیا جب تک دوسرا کنارا نہ آ جائے اور وہ آواز لگا سمے کا میلے میں تو میں سنا تھا رہا دن بھی رات بھی صبح بھی شام کی شبے رات نہیں شبے جمع نہیں دن میں نہیں گسٹ میں نہیں سلام کی ہندا آپ ہر تو مدور سنڈے کو میں بول رہا ہوں جب تک ادھر شور کا میں نہیں بولا کہ وہ متاثر کرتا ہے سننے والوں کو بھی بولنے والوں کو بھی اچھا اگر میں پیار شروع کروں صرف اتنا کروں اس شب کو دیکھنا شروع کر تو انشاءاللہ شاء میرے ساری دعوت ختم ہو جائے گی میں کہوں گا اور جمشیر صاحب تو نکٹ ڈانٹ بلا لا دیتے وہ تھوڑا سا سے بھی دے چلے جب اور جب وہاں پڑھتے تھے تو آر تھا اگر کیونکہ ہمارے مہاراشٹر میں کلاس روم نہیں ہوتے تھے مولانا تو, تو مولانا رحمان صاحب وہ سبق سے اٹھا دیتے وہ ذرا نرم تھے وہ سزاری دیتے تھے وہ سبق سے اٹھاتے تھے اصل میں آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی نظر ہوتی ہے تو جب تمہاری نظر باہر گئی تو تم بھی باہر چلے یہ انسانی ہے. میرے ساتھ یہ کرو گے وہ نوجوان بول رہے ہیں خلچان ہو رہا ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی کہ وہاں اس کونے میں مسلسل لیکن وہ سارے مسوجے آپ بازاروں کا مجموعہ مسوجہ ہو اب سر قربان جواب سیدھا وہ کہہ رہے ہیں وہی نہیں بول تو جب میں بات کرتا تھا اور بات کا مقصد تھا ان کی بخشش فرمائے اور یہ کتنے دو گھنٹے کا وہی تھر بیان تھا نہیں ساڑھے نو سو سال میرے ساتھ کیا ہوا کیا میں بات کرتا ہوں سال میں وہ کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ تو کانوں میں دے کے تو میں پھر صرف نہیں کہ گانا ہے. یہ کرتے سے یہ. وصف وصف اور میں اور بڑھتے تھے بڑے سے بڑا کوئی بڑے سے بڑا مقرر خدی اس طرح بیٹھے مجمے سے بات کر کے دکھائی السلام تو قربان جاؤ کہہ رہے اللہ میری بات کو یوں سنتے تھے اللہ اکبر اچھا جب وہ کر لیتے تو میں کانوں میں اونگلیاں کے باوجود میری آواز ان کے پدوں پر جا کے تک سکتے کانوں کے پردوں پہ جا کے تک سکتے فون آخم میں اپنے چہرے پر مجھے میرا کام سنانا ہے سناؤں گا تو جیسے میں انبیاء کو ذریعہ بنایا انسانوں کو زندگی گزارنے زندگی کیسے زندگی کا مقصد کیا ہے, کون ہے پیدا کرنے والا ہے انسان اپنی اکثر نہیں معلوم کر سکتا تو سب سے آخر میں جناب رسول اللہ تعالی نے اللہ علیہ وسلم کو محبوش فرمایا اور سارے عالم سارے زمانے آپ کے تابع فرما دیے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کا آدی بنایا بنایا قائد بنایا نبی بنایا حبیب بنایا سب نبیوں سے زیادہ پیار دیا سب نبیوں سے زیادہ جاگ دیے سب نبیوں سے زیادہ بلند مرتبہ دیا محاس دیا اور, اپناڑ اور محبت میں آدمی ایک کی بجائے کئی ناموں سے بکارتا ہے جیسے میں اپنے بچوں کو کبھی چاند کہتی ہیں کبھی لڈو کہتی ہیں کبھی پیڑا کہتی ہیں وہ اللہ محبت محبت تو میرے رب تو میرے حبیب نے کہا میرے رب نے میرے دس نام رکھے ہیں دس میں محمد میں احمد میں مرحی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاطب میں ابو فاصف میں یاسین یہ تو ایک ہی یعنی میں آتے ہیں روف الرحیم اجب بہت ہے رحوف الرحیم اللہ نے اپنے نام کسی کو نہیں دیے کسی کو نہیں دیے اللہ نے اپنے بارے میں کہا نرف رب رحوف اور رقیم میں ساری کائنات کے لیے رحوف اور رحیم ہوں اور یہ میرا حقیق اپنی امت کے لیے رحوف ہے شاعر مبشر نذير داعي لله اشتراج المنير عزيز حريصا عليكم ربوكم وحيما مجمب المبتفسر قاعا ياسين رحمة للعالمين كافة للناس بشير ونذيرا محظة في انتهاكا حبيب قرائضا يا حبيب حبيب حبيب, حبيب حیب اسے کہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہود اسے کہیں جس کی محبت چڑھ جائے حبیب وہ ہے جس کی محبت کی حد کوئی نہ کا نبی بنا کر بھیجا اور سارے انسانوں کے لیے سارے جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ آپ کو تخت سلیمان دیتا ملک ملک سلیمان دیتا لشکر سر پر نیند دیتا تاکہ آپ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دے لیکن شروع سے ہی عجیب و غریب قرآن پیدا کیا یتیم پیدا کیا اور دودھ پلانے والے یتیم ہے کیا ملے گا یتیم ہے کیا ملے گا سب چھوڑ کے چلیے تو حجیمہ کے بھاگ جاگے گدمی وہ کمزور تھی تو دیر سے مکہ پہنچی اس دن دس اچھے سے پورے مکے آپ سمے نہیں ملا تو ان کے حلیمہ خالی ہاں جا رہا چلو یتیم کو لے لے ہمیں خدمت اور پیدائش ہمارے آپ ہی آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی حضرتوں میں اور وہ بچے ہاتھوں پیدا ہوتے ہیں تو آپ پیدا ہوئے تو دائیں حیران ہوئی کہ پیدا ہوتے کم خوشبو پھیل گئی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے جسم پر جلدگی کا کوئی نشان نہیں تھا جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کی ناپ اور ماں کی آنکھ ملی ہوتی ہے لیکن آپ کی ناپ کٹی ہوئی تھی ماں کی آنکھ سے جدا تھی سر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خطرہ نہیں ہوتا خطرہ باہر ہوتا ہے آ کر مافتے بعد مہینے بعد سال بعد لیکن آپ ماں کے پیڑ سے خطرے سمایت پیدا ہوئے لہذا یہ تین باتیں بڑی عجیب سی خوشبو پھیل رہی ہے ایک آپ پاک پاکیزہ ہیں ایک آپ کا آپ کی ناک کٹ ہوئی ہے ایک آپ کا قطرہ ہوا ہوا ہے وہ حیران ہو کے بچوں کو دیکھ رہی ہیں پھر ان کو آ کر حضرت آمنا کے پیلو میں لٹاتی ہیں پھر ان کو اوپر ایک ہانڈی ڈال دیتی ہیں ہانڈی میں سوراخ ہوتے تو اس سے ہوا دیتی ہے ہانڈی ڈالنا اس کی غلطم تھی کہ بچے کے اوپر ہانڈی ڈال دو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنائے اس کو ہاتھ مارتی ہیں اور اس سے بچے کا نقصان ہوتا ہے تو جب ہانڈی اوپر ڈالتے ہیں تو وہ کوئی بنائے شیتا نہیں بنے فضول تھا تو جب آپ پر ہانڈی ڈالی آواز آئی اور ہانڈی اڑ کے اڑ جا پڑی تو وہ دو دونوں دو گھبرا گئی پر ایک دم آپ نے کیا امر ہوگی پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ آپ نے کروڑ بلی اور پورے سجدے میں چلے گئے نہیں بچہ بھی نہیں سجدہ لمبا سجدہ ماں پہ لڑ گا دا. پہ لڑ دا. پھر کافی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور الٹے ہاتھ کا سہارا لیا اور سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو یوں اٹھایا یوں آپ کا کرنا تھا کہ سور چہان میں نور پھیل گیا اور یہ اعلان ہوا کہ نورانی آ گیا, نور آ گیا اور حضرت اردانہ فرماتی اس نور کی روشنی میں میں نے یمن خیرا شام فارث ایران کیسر اور کسرا کے سارے محلات دیکھے اور ہے تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے میرے بچے کے ساتھ یہ کہتا ہو رہی گود میں لے لیا گود میں لیا تو ایسے لگے جیسے چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک دھند اندر آئی سردی میں دھند پڑتی ہے جابے تو بہت زیادہ دو کروڑے تو سارے کمرے میں دھل گئی اور, اور گہری ہو گئی اور کتنی گہری ہوئی کہ حضرت آمنا اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے کتنی گہری ہو گئی ہاں بچوں کے گوٹ لے تو اس کے اندر سے آواز آئی ٹھنڈ و کو ساری دنیا تاکہ سب کو مشارے کام چلتے منزل ملے اب سب ختم سب قانون قدم کے قانون ایک ہی شریعت ایک ہی دوستوں کیا وہ یہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہمارے محمد ہی بننا پڑے گا پاسپورٹ ہے محمد اور رسول اللہ ویزا ہے پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی لا اللہ تو ہے ویزا بھی تو ضروری کے بغیر تو کسی ملک میں ہریا میں نہیں جا سکتے تو ویزے کے بغیر جگہ چلے جاؤ ویزا لگواؤ محمدی ویزا کا پتا چلے گی میرے نبی کی ایک ایک سنت کی قیمت اور پگار تو دیکھتے نہیں ہو ایک ووٹ سے دو لکشہ آ جاتے ہیں ایک نمبر سے بچے فیل ہو جاتے ہیں ایسے ہی ایک ایک تہار جیت کے سی ہوں گے کیا مرکز ہے آیا بھائی جسے آدم سے اخلاق دو اسے شیش کی مرافت دو اسے لوگ کی شجاعت دو اسے ابراہیم کی دوستی دو اسے اسماعیل کی قربانی دو فصے یعقوب کی بشارت دو اسے اصحاب کی روبہ دو اسے یوسف کا جواب دو اسے موسا کا جرار دو اسے یوشا کا جہاز دو اسے دانیات کی محبت دو اسے کا وقار دو اسے کی شیر زبان دو اسے اخلاق و سارے کے علم میں اخلاق میں دے دو طرف کے میں میں بعد ختم کا تاج پر رحمت کا پر حبیب اللہ کا ٹائٹل پھر مقام محمود جس کے لیے کا رہا ہو شفاط جس کی منتظر جنت جس کے بغیر کھل نہ سکے شا... حساب جس کی شفاعت کے بغیر نہ سکے جس کے اور سے پانی پیے بغیر جا نہ سکے جس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے جس کے جس کے جس کے بغیر سارے امبیا عصر اس اسلام نے کفا ہی آتا وہ تسلیم کب پانی تو ملا سیم کا پانی تو راجو چند کا ہے کہ جب تک آخری نبی نہ پیے کوئی نبی نہیں پی سکتے سب تحرام. سارے, آرنا, سارے, زمانے, سارے انسان سارے جنات تو پھر سارا آپ کو عمر ڈب دیتا اگر آپ کی السلام جتنی ہوتی تو آج آپ بھی سارے سہادی ہوتے کتنی چھوٹی عمر سر سر سال چار ہیں اور یہ تریسٹھ سورج بھی اللہ کا چاند بھی اللہ کا تو چاند کا کیلنڈر بھی اللہ کا اور سورج کا کیلنڈر بھی اللہ کا لیکن وہاں جو چاند کا کیلنڈر چلتا تھا تو اس لحاظ سے تریسٹھ سال چار دن और جنوری فروری کے کیلنڈر کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے اس میں آپ کی نبوت آپ کی نبوت آپ کی اب ابو نے پوچھے یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے تو جواب ہے چالیس سال کی عمر اور کتابی جواب میں تھوڑا اور بتا دیتا ہوں چالیس سال چھ مہینے چاند کے چالیس سال چھ مہینے دس دن اس کی طرف آزاد پھر اللہ نے آپ پر کھول دیا کہ آپ ہمارے چنے ہوئے لیکن کیا آپ آب یہ ابھی نبی بن ہیں ابھی بن رہے ہیں نہیں نہیں نہیں, نہیں ابویرا کہہ رہے ہیں تیر میں اللہ آپ نبی کب بنے تھے جواب چھ سال لیکن میرے نبی کا جواب ابو کی کٹ ہی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے آپ کو ایک عجیب سنائی تھی کہ میرے دس نام ہیں جس میں آپ محمد احمد فاصل فاسم ابو فاصم فاح اور آخری میں نے کیا کہا تھا یاسین یا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے کتنا گمانا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہم سائنسدانوں کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ آج سے کوئی بیس سے پچیس ارب سال پہلے یہ کائنات بنی کائنات بنی اس سے پہلے اللہ کچھ نہیں سوائے اللہ کے جب کچھ نہ تھا سوائے اللہ کے نہو نہ پلم نہ کسی نہ جنت نہ جبریل نہ بےکائی نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ مشرق نہ مغرب نہ شیوار نہ جرو نہ فوک نہ صحت نہ آتی نہ آپی نہ نا نا ناری نہ نا نوری نہ ہائی نہ پدائی نہ فلوائی نہ دل نہ رات نہ چاند نہ زورم نہ تارے سیارے صرف اللہ شیب لے گئے کپڑے تو... جو نے جو کھانے کو اپنا... کو کی کوشش کی ہونی چاہیے کر گئی تو آپ وہ اٹھا کے کھا رہے تھے تو آپ نے عبد اللہ کے سے کہا تو نہیں کھاتا جی بھوک نہیں ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے اور چوتھا دن میں نے ایک رکوا نہیں کھایا چوتھا دن چوتھا دن سارے آدم کے نبی سارے انسانوں کے نبی اور سورج آ رہی ہے اور تیئیس برس میں واپس روی بھاجا جس سے جگہ محبت ہوتی ہے سے دوری برداشت نہیں ہوتی ہے تو روزو فرق کی عدتوں نے میرے تو کہا تھا کہ سارا آگم سارے انسان سارے زمانے تو میں تو ہاتھ سے کہہ رہا ہوں میں تو عرب سے باہر نہیں نکلا تو اب یہ ساری دنیا میں کون بھی یہ پیغام پہنچائے گا فضل تعالیٰ نے کہا تیری امت تیرا پیغام پہنچائے گی یہ تیری امت کا کام ہے جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اور ایک ہمیں مقصد دے کر گئے اور ایک زندگی دے کر گئے ایک مقصد دے کر گئے ایک زندگی دے کر گئے مقصد دیا ہے سارے آرام کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ کے نام سنانا اور اللہ کے حبیب کی تعریف کرنا اللہ کے حبیب کی تعریف کر کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت بٹھانا کہا ابھی آپ کی چن لیا ہے وہ بھی ٹکے ٹکے بکتا ہے کتنے پوسٹ اور یہ وہ امت ہے جو فور سٹار جنرل ہے اور اس کی ریٹائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں یہ yes. اور یہ پیدائشی چار لے کے ہوتی جب اس کے ایک گان میں آزان اور دوسرے گان میں تقوی ہوتی ہے تو یہ چار سٹار اس کو لگ جاتے ہیں ان کی قدر کرے نہ کرے ان کی جو بھی دے نہ لے پر یہ فور سٹار جنرل ہے ان کے مرد بھی ان کی عورتیں بھی ان کے بچے بھی ان کے بوڑھے بھی ان کے بڑے بھی ان کے بھی و فسر كيا هي كلتو خيره ومفتر سرت وكذلك جعلناكم امه واحده تن joining wali ummat isaba ushoda allah tal davat de na ummat gawah almat gawah almat aur isaba us toh chuni hui ummat chuni hui ummat تمہیں چنا تمہیں بنایا تمہیں جوڑنے والا کام زیادہ توڑنا تھوڑی ہوتی تو جسا نے ایک خطرہ شروع جو ایک نہیں کرے گا ہم اس کو در دیں گے یہ ہے انٹرنیشنل قانون اسلام سے حضور کر رہا گنا کر رہے ہیں کئی گنا میں برداشت کریں تو کوئی زیادہ کر ہم آپ کی ایک نئی سات سو گنا کرتے نہ سمجھ میں نے وہی چیز آپ کی عمر کے لیے ایک سات سو ٹھیک ہے کر نہیں جاتا بہت زیادہ فربان سولہ محمود قربان جو میں اپنے حقیق پر کیا بات کر گئے جس کو بلانا نہیں تھا اسے بھی بلا دیا درمیان واسطہ ہوتے تھے اب یہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے اب یہ میرے اور بندوں کے درمیان واسطہ ہو یہ بندوں کو میرے ساتھ ملائیں گے دو ہم نے کہا سو رقم تم تماش بہترین ہو مر کس وجہ سے بھلائی کی دعوت ایسے ہو اور ایسے روکتے یہ ہمارا بہترین ہونا نماز کی وجہ سے ہے کہ نہیں نماز پہلے بھی پڑھتے تھے تم بھی پڑھتے ہو روزے کی وجہ سے ہے کہ نہیں روزے ایک کام لگا ہے جو پہلا جو پہلے کوئی نہیں کر جاتے تھا وہاں سنا اب یہاں مطلب واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ بہت خوبصورت رقص ہے یاد کتنا نوردو کرتے ہیں تو کون سے خیر امه تن خرجت کون دم خیر امه تن زہر کون قدم خیر امه تن خروجت کون تو خیر امه تن بلعت کون تو خیر اس سے پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ زیادہ ہو گئے ہمارے دیہاتوں میں دستور ہے شہروں میں بھی ہے کہ جب کوئی تقریب ہوتی ہے شادی ہوتی ہے تو کارڈ کسی کو تو ڈاک میں بھیج دیتے ہیں ڈاک میں بھیجتے ہیں اور ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں ذرا تعلق ہوتا ہے تو وہاں ڈاک میں نہیں بھیجتے وہاں نوکر بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس ملازم ہوتے ہیں تہنائی ہوتے ہیں اور وہ اپنا محفوظ ہوتے ہیں اور کرائی ہوتے ہیں کے میں یہ کام ہوتا ہے پشتوں سے جا رہا ہے وہ ہمارے شادی کے کارڈ جہاں قریب تعلق ہوتا ہے وہاں ہم حق نہیں ڈاک میں نہیں نوکر جاتا ہے اور جہاں قریبی تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر میں نہیں جاتا وہاں ہم خود جاتے خود جا کے لیتے ہیں کارڈ بھی ہیں اور اس کا اتنا احتمام ہوتا ہے اس کو اتنا دیکھا جاتا ہے کہ میں ایک درد حج میں تھا تو میں نے ویسے اپنا چاچا مرغوم کو فون کیا ہاتھ پوچھنے تو پھر مجھے یاد آیا کہ شادی ہوئی تو نوکر کے لے آئے میں جانتا وہ آپ کیوں نہیں آئے میں تو آپ وہ آپ کیوں نہیں آئے میں میں تمہارا رب خود تمہارے پاس آیا ہوں تمہیں میں یہ میرا کارڈ ہے کون سا یہ قرآن میرا کارڈ ہے لے لو اور میرے بردوں تک جا کے پہنچا یہ میرا کار ہے میں خود آیا ہوں کہنا نے اتنی محبت کا اظہار کیا کہ بس میں جو خود آگیا ہوں لہٰذا یہ کرنے میں لگ گئے یہ نہیں کہا یہ کرنے میں لگ گئے کر رہے اللہشی کرواتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام ہوتا قرآن تو کتاب پڑھی جائے اگر قرآن کا کو کوئی نام ہوتا تو پھر میں پارے کی یہ آج قرآن کا نام بنتی ہر بڑا یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے لیکن میرے بھائیو جب آدمی کسی کام کو چھوڑ دیتا ہے تو بھول جاتا ہے پھر بھولنا بھی بھول جاتا ستیا بھول اللہ کے پیغام کو لے کر بھول گئے. پھر بھولنا بھی بھول گئے تو جب آدمی بھولنا بھی بھول جائے پھر یاد دلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بھائی یاد میں چھوڑا دل ہوا پھر بڑھواد ہی راہ چمانی یاد سہارا میں جنو کا میرا کوئی گھر نہیں ہے بالجثمان طار من الحياة زمان ہو گیا پہ بول بھی سکوں گی نا گھنٹہ تو اسی کا ایک گھنٹے کے بعد میں نے اپنا گرام لیا اور تقریباً <تصفيق> چالیس فیصد میں نہیں پڑھ پا رہا تھا لیکن وہ میری بات پوری سمجھ رہا تھا وہ اتنا متوجہ ہوا کہ وہ ایسے ہو کے مجھے دیکھ لگے وہ سب سے زیادہ <متاز> گھاٹا پانچ گھاٹا کیسے بیٹھ تو مجھے <متاز> بہتر اور تاجر ہوں میں ساری دنیا میں سب سے پہلے شراب کراچی جی میں آ کے بیتا ہوں رکاوٹ ہے اس وجہ سے ہم خود کے سارے کو دعوت نہیں دے سکتے لیکن اب سے اس سے وجہ بھی تو ہاں نہیں ہے تبلیغ کا کام تو افواہ میں آ کر محبت اور شکر کے ساتھ نہیں کرنا پڑے گا اور اجازت دے میں اس کی گردن ہو رہا ہوں جائے کہ ہمیں تو ہمیں تو ایک کمر کھایا ہم کام والے ہیں کام والے ہیں تو اس پہ کرنے چاہیے ہم اللہ کا پیغام نہیں پہنچا کہ ہم پوری دنیا کے عوام کا, کا, کا, کا, کا, کا, کا سب کا ہی جرم ہے کہ دنیا کے انسانوں تک اللہ کی بات ہم نہیں پہنچا اور ایک آدمی کو زمانے کو اور اس کا بوجھ چلا گیا اس کا بوجھ کے بڑا تمہارے یہاں رہتا ہے تو اس کو ملے تو دعوت میں مسلمان ہو سکتا ہوں میں تو اسلام طرح چھوڑ کے مرد ہو گیا تو کوئی بات نہیں تو وہ مسلمان ہو گیا اس کی ہو دو ہمارے ساتھ ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں میں پھر میری دو چلتے ایک عمر اپنی بیٹی میرے نکاح دے جس خلافت میرے نام کرے پھر میں مسلمان ہوتا تو اس وقت نے کہا کا معاملہ کو ہم ابھی کام کرتے ہیں کہ حکومت خلافت ایک اجتماعی چیز ہے ہم یہ مشورے کے بغیر رہا نہیں کر سکتے جب یہ پاس آیا اور خلافت کا بھی وعدہ کر لیتے تو بچت آپ نے آپ نے فرمایا جاؤ جہر سے ملو اور اس سے کہو کہ عمر کہہ رہا ہے تو کرنا پڑ میں حکومت تمہیں دے دوں ایک آدمی کو جہرم سے بچانے کے لیے پوری اسلامی خلافت دینے کے لیے تیار تو بھائی سبق چھوٹ گیا تو کمانے کے بعد یہ آواز ہوتی ہے غلطیں کمزور ہوتی ہے لیکن اللہ نے اسے دنیا کے آخری کراروں پر پہنچایا ہے اس کو اپنا کام بنا کے کرنا یہ تو مقصد ہی دلدنی. اور ایک ہمیں اللہ کے حویب دے گئے ہیں، طریقہ کا یہ سرزری وہ اگر اس مقصد کے ساتھ جڑے گا تو, تو یہ کام بہت حسین ہو جائے گا سارا دین بہت خوبصورت ہو جائے گا بہت عالی شان ہو جائے گا دین کے لیے میک اپ ہر ہار ہر چیز کا میک ہوتا ہے جس کی وہ خوبصورت ہو جاتی ہے تو تین کا جو میک اپ ہے دعوت کا جو میک ہے وہ اچھے اخلاق ہے وہ اس میں سلوک ہے جیسے انسان کا جو جذبات ہے یہ اس کے سارے عہد چھپا دیتے ہیں جسمانی ایسے ہی اچھے اخلاق ایسی صفت ہے جو انسان کے سارے عہد چھپا دیتے ہیں اور اسٹرانت خوبصورتوں کے سامنے آتا ہے اسلام کی زینت مسلم کی زینت موم کی, کی, کی, کی, کی آزاد اور اور اور کرے مزاج کی شدت مزاج کی سختی زبان کے تعلیم زبان کے سرد زبان کی تربیت یہ اس طرح دلوں کو برباد کرتے ہیں اور اس طرح در کرتے ہیں جیسے سے سے ہی اللہ نے اپنے نبی ہیں قرآن کا یہ اللہ تعالیٰ نے سے خوبصورت طریقے پر جو احسان اللہ نے جتنا ہے سب سے خوبصورت سب سے میں جو اللہ نے احسان جیت ہے وہ ہے آپ کے اخلاق کا رہتا رہ کا تو میں اس کا سرجمہ نہیں آ سکتا اور نہیں آ سکتا بڑی رحمت آپ پر ہوئی ہاتھ ہی چھوٹے سے ہمیں ایک ہاتھ کو ادھر جرور تک لے جاؤں ایک ہاتھ کو شمال تک لے جاؤں پھر جی؟ یوں کر کے ایک ہاتھ کو مشرق میں لے جاؤں پھر بھی تھوڑا میں شروع کو لمبا کرتے بہت بڑی رحمت ہو گئی کہ آپ نرم ہو گئے لیکن مقام والے آپ کون ہیں مقام کو سجانے والے آپ کون ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ کون ہیں شاہد مبشر نظیر ہیں آپ کون ہیں راج ری اللہ <سؤال> سے راجے وہ نہیں رہے آپ کو اب مت ہیں آپ بلتفر ہیں آپ حبیب ہیں آپ محبوب ہیں آپ شفی ہیں آپ شفیع ہیں آپ آخری حبیب کی میرا واقع ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گی. ساری دنیا کے اوکار ساری دنیا کے مشاعر وہ حق سے دین کے دین بھجا کے دین مبلد دین میری صحابی کے بدل کو چھوڑ اللہ جس زندگی کا سب سے خوبصورت جوہر وہ نرمی ہے بات ہے ایک حصہ کی بات لیکن یہ بات آپ بڑے موقع ہیں پانچ وقت نماز ہے تیس روزے ہیں اور مالداروں پر صحت مند پر حج ہے تو یہ کوئی مطالبہ نہیں مات کرنے کا حج کرنے کے بعد دوسرے حج کا کوئی مطالبہ نہیں ہے عبادات کا نظام وقت پسند ہے ہاں. نماز کو سارے دین کا سکون بتایا ایک ساتھی گڑھ کے بیان کرنے لگا مزدوری تو ہمارے ساتھی کہ بڑھاپے میں بھی اللہ سے لینا نہیں ہے طور چ رہتا ہوں ساری زندگی چپ رہنے میں گزر گئی تو وہی پر میں میں نے فرمایا جو صبح سے شام تک بچوں کی کمائی میں تھک جاتا ہے اس کے اس دل کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے میاں اللہ کا محبوب اس سے کی. پر دنیا, حلالا جس نے دنیا کو گوایا ہزار آجا آئی بچوں پر ترج کرنے کے لیے دعوتوں پر آجا جا دے اور پڑوسیوں سے ترج کرنے کے لیے اس پیسہ فن سوال سے بچنے کے لیے جس طرح دنیا کو کمایا ہزار بچوں پر کے لیے سوال سے بچنے کے لیے پڑوسیوں پہ خرچ کرنے کے لیے تو نبیوں کے بعد سب سے بڑے یقین والے ابو بکر ابو بکر بنے اگلے چادر کے براہ راست دینے والا تو میں ابھی تک اندر سے لینا ہی نہیں آیا ابو چادر اٹھا کے ساتھ لگا دیتے براہ سے لینے والے بنے گے برائے اللہ سے لینے کا مطلب ہے حرام سے بچنا حضال سے آنا یہ ہے براہ سزا سے لینا چونکہ ایک امتحان ہے حالات تھوڑا ہوتا ہے حرام زیادہ اللہ نے قرآن میں کیا کر دیا ہے حالات اور حرام برابر نہیں ہے میں ایک صاحب آئے اور حضرت جی تو اللہ حراط دی اللہ حراست تھا کی میرا ابھی ایک زندگی دیکھا گیا ہے جس میں محبت اور سروپ اور نمی سب سے بڑی دولت ہے اپنے گھروں کا جو میں نے استعمال کرا کر دیا اس میں لکھا ہوا تھا دل اگلے پڑو دل پرائے فروغ دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول ایک میٹھے بول پہ دل خرید لو بیوی کا خرید لو بچے کا خرید لو بچی کا خرید لو گھر کا خرید لو ساس کا خرید لو نماز کا خرید لو سفر کا خرید لو بھائی کا خرید لو بہن کا خرید لو گھر کا خرید کا خرید لوگ نانے نانی کا پوپوں کا شریر کا ساتھی کا دوست کا دشمن کا حقیل کا ماحول کا بڑے کا چھوٹے کا پرانے کا رے کا ایک میٹھے پر دل اور اس کے سارے گھر کو گجار کے ہفتے میں سب میں نبی کی معاشرت بول رہا ہوں ہم نے سو سے یہ میں نام کل کا بیان رہا کہ زندگی کے ساتھ پہلے تو میرا گھر برباد ہونے سے بچ جاتا میں نے اپنے آپوں سے اپنا گھر گجاڑ دیا ہے میری بیوی جاپانی تھی نو مسلم تھی پانچ بچے بڑی मेरे لیکن میرے مزاج کی شدت نے سختی نے کس ہاتھ تک پہنچایا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے نکل گئی پتہ نہیں کھانا چاہیے آج میں ہماری ہاتھ کھڑا اور میں اسے نہیں اپنے آپ کو مجرم قرار دیتا ہوں کہ میرا مزاج दोस्त है जो जिम्मेदार मैं जब जिम्मेदार जमात है तो मैंने उनको फोन किया था उनकी बेगर में उठाया कि बता देना सारा जमीन ने फोन किया तो कुछ देर के बाद उन्होंने पास मौलाना आज थोड़ा लजीफा हो जाएंगे क्या वो कैसे उन्होंने चला आज मेरी बेगर होने का तो सारे मौल का आया था कि बनाया वही تو میں انسان پر آیا میں نے انسان نہیں تھا کہ میری شادی کو کتنے سال ہوئے تو میں نے کہا ستائیس سال کا ستائیس سال میں ایک دفعہ ہاتھ کے بولا ہے میرے ساتھ ایک دفعہ میں نے کہا نہیں तो کر تو انسان تھا تو ایک ہمارے ذمہ دار تھے ان کا ہمارے ساتھ سات سال تھا میرے دھیان پاؤ میں مجلس میں تھوڑی یہ بات کرتا ہوں کہنے کا بیوی نواقل میں جن منجی سے پاؤں یہ پھر ساتھ ہو بیٹھی اپ کا کھننا تو اللہ کے حبیب ہمیں ایک زندگی دے گئے ہیں جس کا حلشن یہ ہے جو میں پیس کروں گا دار پر ایسا سطان کسی किसی سے کسی کو تو سمجھانا بھی چاہے تو پہلے سمجھاؤ چاہے تم محبت کر رکھو اپنے استعمال شروع کرو اپنے کو شامل کرو پھر اس سے بات کرو تو لے گا اور ہمیں کم سے پاپے آ جائے گا یہ میرے نبی کی معاشرت ہے یہ میرے نبی کی زندگی ہے وہ شرم ہے تو سست تو میرے بھائیوں یہ ایک باقی کا زندگی ہے یہ سیکھو ان کے پسند ہو محبت کو ڈیوا دیکھو کہا دیکھو یہ تو سب کے ساتھ دیکھے آگے دیکھ لو دیکھ لگا آپ نے کہا کہ سمان کو قابو میں رکھنا یہ ساڑھے کا ہے کو قابو میں رکھنا کا ہے